اے آمان والو شکار نہ مارو جب تم احرام میں ہو اور تم میں جو اسے قصدنا نہ قتل کرے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ ویسا ہی جانور مویشی سے دے تم میں کہ دو سکا آدمی اس کا حکم کرے یہ قربان ہو کے کبا کو پہنچے تا کفار ہے دے چند مسکیوں ہے کا کہنا آ اس کے برابر روزے کے اپنی کام کا وبال چکھے اللہ نے معاف کیا جو ہو گزرا اور جو اب کرے گا اسے بدلا لے گا اور اللہ غالب ہے بدلا لائی والا